ایک کلام مجھے یاد آ گیا اور عبد الستار خان نیازی مشہور نہ وہ شاید گزرے ہیں نہ وہ بھی تھے نہ بھی تھے ان کا کلام مجھے اچانک یاد آ گیا اور آپ نے یقین سنا مجھے کلام میں نے اتفاق اس نے کیا کہ میں جاتا ہوں کہ آپ کی ہی نکلے آواز آپ کی ہی نکلے کیا نکلے آآ آآ آآ کسی کہ بتا بڑا باس لو دس کہ کوئی شہر میں کوئی خامی ہوتی ہے تو ہم جانتے کیونکہ ایسے الفاظ جو تصویر لگے کرتا ان شاء اللہ یہ سننے کا کہ ہم لیکن ہم پتیلوں کو مدینے یہ حضور کی آئی ہیں کچھ لے کے جائیں گے کچھ نہیں سب کچھ لے کے جائیں گے کچھ کیوں کہوں میں رہا تھا ایسے لفظ ایسے لفظ جو تصدیق وہ حضور کی شان میں دانش کا استعمال کرنا یہ اکرم اور نہ ہوگا غیر دانستان ہوگا تو حرام ہے کرام ہیں اولہ اکرام ہیں بزمان دین ہیں جستیا ہے ان کے لیے بھی استعمال کرنا میں دس جالس نہیں آتا ایک ہوتا ہے جھوپڑا اور جھوپڑا کی تصویر ہے جھوپڑی حلیمہ سادہ کا جھوپڑا بڑے بڑے محلہ قلبان ہم کون ہوتے ہیں ان جھوپڑے کو جھوپڑی دینے والے یہ دس سیری ہے ادب کے خلاف ہے اس لیے میں آپ چینج کہ نہ ذکر تو لگی گلگیا تیل گیا ہم پتی ہوتی ہو گلی لگی کس لگینا ہاں جاتو نا آواز ملی کس کے لیے کس کے بچے ملیے آپس سے جا گیتا باقی چاہیے مہربان کی مہربان کی روشنی مانا کی اچھی ہے مغرب مہربان کی روشنی اچھی ہے سب کی ہمیں تو روشنی تمام ناچ کی نمائندگی کرتے ناچ تھنوں کی نمائندگی کرتے اگر اچھا لگے تو اس خبر تم دباندہ روک باقی میں بھی مناسب دیکھا سنا آپ خود کہیں گے کہ آج میں پڑھی آج میں دل میں نعت جو سب نے پڑھی آج میں دل میں نیادی نعت جو سب نے پڑھی ہم فرو گو مدی ہم اللہ اکی دیکھیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کہیں کوئی ناکانی ہوتی ہے تو اس میں بچے بھی آتے اچھا